بھی اپنی وہ الفاظ کو سا کر مانی اور پیدا کر لیتے گناہ جھاڑ دے ہمیں گیہوں دے کہ سمے نہ وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے سب اوقات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتوہ مانگ رہا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے تو الفاظ کو توڑ بروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے تحصب ہے منگل کتاب تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے وبا ہوا منگل وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وہ یقینا ہوا ان اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وبا ہوا مین ان وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا فوائب القتبول <بِعَدِهِم> یا پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا کے اندر بھی کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے تھے اللہ کی طرف سے وہ یقین قزمول وہ اللہ پر جھوٹ توہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ماں کانوا کتاب ابل حکم اب البوا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی انسان کے شاع نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو اس کو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو سما یقول علی اللہ سے کون عبادت اللہ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نسلوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے عیسیٰ ابن مریم کو ہم بھیجا انہیں کتاب دی ان کو حکم دیا ان کو حکمت دی نبوت دی موجود دیے اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود یہی کہا کاغذ کہ عیسانے کہ اللہ والے بنو اللہ کی بندگی کرو ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب سے جو تم سکھلاتے ہو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اطا مرون اللہ سے و باقرسون اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلق قرآن تعلیم و تعلم حدیث تعلیم و تعلق فقہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذران وسول کر کے ان کا استحصال کیا جائے ولا یامرکمنط الملائے نبی اور بابا وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا امبیا کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا مشرقین مکہ نے فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی لاتا منات اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا عیام و رقم بالکل بادن تم مسلم تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے وہی اللَّهُ میسا قن نبی اور یاد کرو جب اللہ نے تمام ابیا سے قہد لیا تھا لما تم ان کتاب و حکمت ان جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت سما جا تم پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول نیا رسول مصدق الما ماکم جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں تو کوئی صفا خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی ان میں سے نکال دیا گیا کالا اکر تم واخس تم اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیوں اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالم ارواح میں تمام نبی ایک دوحہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالم ارواح میں یہ عید گیا تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی کالو جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الس تم رب بلا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد کیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا قال راہ نما کمر شاہدین تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہا ہو میں بھی گواہ ہوں فمن تو بعد معدت تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد قولہ قم الفاظ تو یقیناً وہی ہے سرکش دا ہنجار افغیر دین اللہ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں لہو اسلم جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے چاہے خوشی سے اور چاہے مجبور اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا اول آمَنَّا بلّ یہ دیکھیے سول رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کہیے عام بلّ ہم ایمان لائے اللہ پر وما عبد اللہ جو نادری کیا گیا ہم پر وما عبد اللہ ابراہیم ابا اسماعیل اب و یعقوب ابر اسماط اور جو کچھ کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اساک پر اور یعقوب پر ان کی اولاد پر و جو بھی موسا کو دیا گیا عیسا کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان طرف کی طرف سے <تصفيق> مِّنْهُمْ وَنَحْنُ الح مُسْلِمُونَ ہم ان میں سے کسی ایک کے ماں بہن بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں زیر الاسلام فلن يُقْبَلَ الفلاقن جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں فل آخرت ملقاصرین اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیس باہن کفر ابادا ایمان کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت دلکش ہو گئی تھی جیسے سورت النمل میں ہم پڑھیں گے وہ جہاد ظلم انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظلمن و علوم وا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربردی کے لیے اپنی چودراہٹ کے لیے بغیم بہ نہ ہوں ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کہ بھائی دل راہو قومن کفرو بادہ ایمان نہیں کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دیوی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وہ شہید رسول حق اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو القما کے دو بیٹے جو ہیں ابو ہارسہ اور کرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا ٹائس ہلاک ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو ہارسا نے تائسا تممکھ تیری ماں ہلاک ہو جائے کیوں میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دی ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراکب دیے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجیے جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں وہ شاید وہ حق وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وجہ بینات اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں و اللہ قب ظالم اللہ سے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الاء قطر سے اجمعین یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی ملانت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بکرا میں آ چکے ہیں خالدین وہ اسی لانت میں رہیں گے لاخ افوان الزاف ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ملاحم یون ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی دین تابو ممباد دانے ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے کے بعد توبہ کر وہ اسلح ہو اور اصلاح کر اپنی یا نیک عمل کرے پا ان اللہ غفور تو ابھی کا دروازہ بند نہیں ہے یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ان الدین قبر ایمانس داد کفرن نن تک بلا تو جو لوگ جنہوں نے کہر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے ہو یا نہ ہو پھر اگر وہ کہر کرتے ہیں یا ماننے کے بعد زبان سے مرتن ہو جاتے ہیں سمس دادرن پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لن تک بلا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ لائتاً گمراہوں میں سے ان لذین قبر ہوا بات ہوا کفار یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلح اکبل ولابی تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے اب دائم بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کچھ چھٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے بتقو یومن لاتی نفسنفسین نفسن ولا اقبل و منہا شفاقن ولاد و منہا کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ولاحم سرون نہ ان کی مدد ہوگی اللہ کا لحم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے ہے دردناک عذاب وما ماں من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے لنک نالبر فعن علیم اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیا بل کے ذمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو بو سیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دیکھ کر اور سمجھا جائے کہ حاطم کائی کے قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر للطل البل رحت کا تم فیک مات تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے وہاں تم فکو میں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے کلو تام کان بنی اسرائیل محرم اسرائیل یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسری ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو ازواج متحرات کے جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا یا النبی حل لیبی تب تغی مردات ازواج یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کی تم پیروی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں تا کل تاہل السرائی وہ بلی عیسائی کے لیے بھی حلال تھی الا ما حرم اسرائیل و نفس سے سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام چہرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبد اللہ اللہ ہی اپنی جان پر مل قبل اس سے پہلے کے نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یاقوب میں اور تورات میں پر فاتو اے ربین سے کہیے تم جو ہم پر کر تو لاؤ اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے فمانی اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے کل صدق اللہ کہہ دیجیے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فتح میں او ملتا بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کے الگ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی سرت کے حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے فتح میں او ملت ہے ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلنتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو ماں کا نمن مشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے ان اول بیوگے نذیب بکا یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ آیات بین ترتیب دیکھ لیجیے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب الٹ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخر متذکر حضرت ابراہیم کا مضامین وہی ہے ترتیب بدل گئی فی آیا تمینات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ومن دخلہ کانا آمنا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسے روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دارال امن من دخو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا اور للہ الح اللہ لام اور اللہ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی لاہ علی الناس اللہ کا حق ہے لوگوں پر ہج البیت حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع سبیلا جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی ومن کفرا اب یہاں کفرہ کے معنی کیا ہوں گے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے ومن کبرا بھائی اللہ غنی تو وہ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے کوئی عاد کتاب نمترب آیات اللہ اب آخری یہ آیات ہیں بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پی ایل سنگھ کے ساتھ دیکھ کر کسی بات کی جائے اور اس کے نگاہ گاڑ کر اس پر کوئی عالل کتاب نمت اخرب آیات اللہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو و اللہ شہید اللہ ما تبل اور جب جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کوئی عالل کتاب نمت سدان سبیر اللہ کہ بھی یہ ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو روکتے ہو سدا یسدو دونوں مانی دیتا ہے لازم بھی متابی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آ منع جو ایمان لے آتا ہے تبغنہ تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی بس اور دس بگے پیدا ہو جائیں من آ منع تمگنہ احوجہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے وہاں تم سہدا اور تم خود خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو بغافل مل غافل اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ان وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لادمن لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے میں کہون اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے کیسے اس راستے پر جاؤ گے وہ تم تتلا علیہ کمایات اللہ جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں وہ فیقم رسول تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس سے نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہود کا کتنا اثر تھا اوسل خدرت کے لوگ بڑے مروب تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے ان کیا علماء تھے تو مروب تھے لہٰذا یہاں جو اوسر خزر کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وہ کہون عبان تمطلا علیہ کم آیات اللہ و رسول کیسے کبر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑک سنائی جا رہی ہے اور تم اللہ کے رسول تمہیں موجود ہیں و میں یا قسم بلّہ فقت ہو جہ اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے سراط کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیر خار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے اچھا لے اور کسی بللم کے اوپر کسی نیزے کی ان کے پر رو لے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ تو بس میں اب ایسے ہی بیا قسم بلّہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فقط ہوتے اللہ سے را پ اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہ ربنا جو اللہ بن ربنا اللہ مربن جو آمین یا رب العالمین